الحمد لله نحمده ونستعيده ونستغفره ونمر به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات عمالنا من يهدي لله فلا مضل له ومن يضلل فلا هدي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمد عبده ورسوله محترم بھائی انسان دو تین قسم کے ہوتے ہیں ایک وہ جو نیک ہوتے ہیں لیکی پر صبر قدم ہوتے ہیں چل لے ہوتے ہیں ایک وہ ہوتے جو نیکی پر چل نہیں رہے صابر قدم نہیں کر نہیں سکتے لیکن پسند کرتے ہیں اور کا جذبہ ہوتا ہے کہ ہم بھی نیک ہو جائیں اچھے ہو جائیں ہم سے ماسیا چھٹ جائیں گناہ رہ جائیں ہم سے کی پر ہم آ جائیں اور ایسے سب کا وہ ہوتا ہے کہ جو بے در گنا کرتا جاتا ہے وہ احساس ہی نہیں ہوتا ہے ایک طرح طبقہ وہ ہوتا ہے جو گناہ کرتا جاتا ہے اور ساتھ اس کو نیکی والے ناپسند آتے ہیں اور وہ او چاہتا ہے کہ گناہ ہی عام ہو جائے میرا طرح زندگی عام ہو جائے چار قسم کے انسان ہوتے ہیں جس کو نیک لوگ پسند نہیں آتے اور وہ او چاہتا ہے کہ نیکی کا خاتمہ ہو اور گناہ عام ہو اور جس طرح پر میچر اللہ اس سرد پر لوگ آ جائیں یہ مسخ قلب ہوتا ہے بادشدہ قلب ہوتا ہے جس کو برائی بار بار کرنے سے بار بار کرنے سے بار بار کرنے سے تو اس کی خیر کی استعداد صلاحیت ختم ہو چکی ہوتی ہے کسی آدمی کو اگر اپنے یہ حال نظر آئے تو اس کو نیکی بھی بری لگتی ہے نیک لوگ بھی برے لگتے ہیں تو اس کو سمجھنا چاہیے کہ یہاں کفر میں داخل ہو چکا ہے یا داخل ہونے والا ہے کہ وہ کسی چیز کو کرنا ایک کر نہ سکنا ہے کمزوری ہے لیکن اس کو ناپسند کرنا بس یہ تو حد پار ہوگی اور پہلا طبقہ جو کہ نیکی کر رہا ہے اس پر جمع ہوا ہے تو خیر والے لوگ ہیں اگر اخلاص کے ساتھ ہو تو رحمت اپنے لیے بھی دنیا کے لیے بھی اور جن کو جن کا جذبہ ہے کہ ہم نیک ہو جائیں نیکی کریں کر نہیں سکتے ہیں تو ان کو یہ اس بات کو کیسے حاصل کریں اس کے لیے تھوڑی سی ہمت کر رہی پڑے گی ارادہ کرنا پڑے گا ہمت کرنی پڑے گی کوشش کرنی پڑے گی یہ نیکی کو حاصل کر لیں گے یہ جو ہے میں نے پڑھی اسی موضوع کے بارے میں کہ ہم آپ کو ای پمد صلی اللہ علیہ وسلم امبیال احمد صلاح اسلام کے واقعات سناتے ہیں ان کی خبریں ان کے حالات واقعات سناتے ہیں یہ اس لیے کہ اس سے آپ کے دل کو مضبوط کریں اور اس میں آپ کو حق بات پہنچائی جاتی ہے اور نصیحت کی بات پہنچائی جاتی ہے اور اس کے ذریعے سے مومنین کو نصیحت ہوتی ہے تو قرآن پاک میں پورا ایک مضمون ہے پہلی اقوام کے اور پہلے انبیاء علیہ مصلا السلام کے حالات کا بیان کرنا پاک کا پورا پانچ مضامین میں ہیں اس میں سے ایک مضمون جو ہے وہ گزشتہ حالات واقعات جو نیک سال قوموں کے حالات بیان ہوئے ہوئے ہیں اور فاصل فاضر نافرمان قوموں کے حالات بیان ہوئے ہوئے ہیں اور پہلے زمانے کے میال مصلاح السلام کے آلات بیان ہوئے ہوئے ہیں اور پہلے زمانے کے ولی اللہ کے آلات بیان ہوئے ہوئے ہیں تو اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے پیغمد صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی ہم نے بیان فرمایا ہے کہ اس سے آپ کے دل کو مضبوط کریں جو حالات آپ پر گزر رہے ہیں کفار کی طرف سے نیند کو پھیلانے کی جو جہاد میں مشقت میں جو تکالیف آپ برداشت کر رہے ہیں جو مشکلات آپ کو پیش آ رہی ہیں تو ہم آپ کو پہلے لوگوں کے حالات سنائیں کہ ان پر بھی آلات گزرے ہیں تاکہ آپ کا دل مضبوط ہو آپ کو تسلی ہو کہ صرف میرے ساتھ یہ حالات نہیں ہے پہلے لوگوں کے ساتھ بھی حالات گزرے ہوں گے اور پھر اس میں جو ہے تو نصیب کا مضمون عبرت کا مضمون بیان ہوتا ہے اور اس سے نصیحت حاصل ہوتی ہے تو یہ بات بھی چاہے کہ اس کے جذبات نئے کو جائیں اس کے عمل کی قوت جو ہے وہ تیز ہو جائے اس کے گناہ کے جذبے سر پڑ جائے اور جس نیکی کو چاہتے ہیں اس پر آ جائے جس برائی کو یہ نہیں چاہتا ہے اور چھوڑ نہیں سکتا اس سے چھٹ جائے اور اس کے لیے صحت میں طریقہ بتایا گیا ہے کہ گزشتہ لوگوں کے حالات و واقعات اگر آپ پڑھیں گے تو اس سے آپ عبرت ہوگی اور دل میں جذبات پیدا ہوں گے نیکی کے اور دل میں نفرت پیدا ہوگی برائی سے تو یہ حالات و واقعات کے پڑھنے کا یہ فائدہ ہے کوئی ایس والا اگر بیٹھا ہوا ہو یا اسی ٹی ڈپارٹمنٹ جا کر آپ ان سے پوچھیں کہ تاریخ نویسی کے کون کون سے نظریے ہیں تاریخ نویسی کے دو نظریے ہیں کو کہتے ہیں حالات واقعات بیان کرنا سرف حالات واقعات کا بیان کرنا اور تاریخ نویسی کا دوسرا نظریہ ہے گزشتہ گزرے ہوئے حالات واقعات سے آئندہ کے لیے کچھ سبق کچھ تجربہ کچھ فوائد حاصل کرنا میں حالات واقعات سنانے کے نہیں ہے تاریخ نویسی تاریخ نویسی کہتے ہیں گزشتہ حالات سے آئندہ کا تجربہ حاصل کرنا اور آئندہ کے لیے فوائد حاصل کرنا تو قرآن کا نظریہ تاریخ رویسی دوسرا ہے کہ ہم آپ کو پیغمروں کے علاوہ سناتے ہیں ہم آپ کو پہلے اور اللہ کے علاج سناتے ہیں اور ہم آپ کو پہلے جو ہے تو عام نیک لوگوں کے علاوہ سناتے ہیں ہم آپ کو پہلے نفرمان لوگوں کے سناتے ہیں اور ان کا انجام بیان کرتے ہیں تاکہ ان کے انجام سے آپ سبق حاصل کریں اور آپ کو نصیحت ہو آئندہ کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں گریقات حالات میں آپ کے ازواج متحرات کے درمیان رنج شر پیدا ہو گئی اور اس پر سورہ تحریم نازل ہوئی جو یہ اٹھائیس پارے میں سورہ تحریم ہے یہ نازل ہوئی اور اس میں اللہ تبارک و تعالی چار عورتوں کا تذکرہ کیا امراۃ الوحم اور امراۃ الوط کہا تھا ناسل خین پکڑاتا ہوں دو ایسی عورتوں کا تذکرہ کیا گیا جو اپنے اعمال کی وجہ سے ناکامیاب ہوئی اور جہنم کی مستحق ہوئی اور دو سال عورتوں کا تذکرہ کیا گیا عمرات فرون اور مری مملتا عمران اللہ فرجا آس رحمت اللہ علیہ جو کہ فرون کی بیوی تھی اور مریم علیہ السلام جو گیس علیہ السلام کی والدہ تھی تو نمونے کے طور پر اس پاک نے دو اچھے نمونے زائز میں تعداد کے سامنے رکھے اور دو خراب نمونے رکھے دو اچھے نمونوں کے انجام بتایا دو خراب نمونوں کے انجام بتایا کین ان کے کی ان چار کے نمونے کو سامنے رکھتے ہوئے نے لیے زندگی کا لایا عمل بنائے ہیں تو یہ دو سال اور ولی عورتوں کا تذکرہ اور دو جو ہے تو فاضق فاجر اور تباشد عورتوں کا تذکرہ کیا گیا اس طرح کے واقعات سنائے گئے اللہ کے واقعات میں سے مریم السلام رحمۃ اللہ علیہ عورتوں میں سے اور مردوں میں ساتھ ساتھ سلمان علیہ السلام کا وزیر وزیر اولیاء اللہ میں سے ہے اور آہ آل فرعون کا حبیب نجار رحمتہ اللہ علیہ کا قصہ سورہ یاسین میں سنایا گیا جو کہ کی تبدیلی کے دوران مدد کے لیے آئے بس جوش و خروش سے ان کے ہاتھ میں تقریر کی کہ لوگوں نے پہ قتل کر دیا اور شہید ہو کر گر پڑے اللہ کے ولی ہیں اور ایک بنی ساحل کے ایک صدیق کا تذکرہ ہے جو سورہ اس میں ہے غافر اس میں ہے سورہ غافر دوسرا بھی نام اس کا کوئی ہے سورہ مومن ہاں سورہ مومن کا نام اسی مومن کے نام پر ہے سورہ مومن جو آیا اسے تقریر کی پوری اللہ تعالیٰ کی طرف بلایا لوگوں کو تو یہ اللہ کے ایک بولی ہے ان کا تذکرہ ہے حالات واقعات یہ تمثیل ہوتے ہیں مثال ہوتے ہیں اس سے بات آسانی سے سمجھ آ آج جاتی ہے اور یہ ایک قسم کی پریکٹیکل ڈیمانسٹریشن ہوتی ہے عورت سے آدمی کو سبق حاصل کرنا مو عزت اور نصیحت حاصل کرنا آسان ہوتا ہے اگر آج بھی چاہتا ہے کہ اس کے دل کے جذبات بننیں اور نیک جذبات بنیں اس سے برائی چھٹے اس کو نیکی حاصل ہو تو اس کے لیے ایک طریقہ ہے تذکیر بالمطالعہ تذکیر بالکتاب تکل اللہ نکسو علیکم انبائی رسول ایمان ثبت ہو بھی اقوادکا و جام الحق و موضت و میں انبیاء, انبیاء کے کےاتھ واقعات جو سناؤں سنا, گا یا سناتا ہوں وہ اس لیے ہے تمہارا دل مضبوط ہو حق بات تم تک پہنچے نصیحت کی بات پہنچے اور اس سے نصیحت حاصل ہو تین مقاصد کے لیے چار مقاصد اس سے وہ حاصل کیے جائیں تو یہ مطالعے کے ذریعے سے اور کتاب کے ذریعے سے اپنی اصلاح کرنا اور اپنی نصیحت کرنا تو کہتے ہیں کہ کتاب سے دین پہلے گا شخصیات سے دین نہیں پہلے گا کہہ دیتے ہیں تو, تو بہت برادر کر رہے ہیں کتاب سے دین نہیں پہلے گا نوزوب اللہ کتاب تو قرآن ہے تو وہ آپ کہتے ہیں کہ قرآن سے دین نہیں پہلے گا شخصیات سے دین پہلے گا شخصیت تو حضور صلی السلام کی شخصیت صاحب اکرام کی شخصیات ہے تو وہ آپ ان شخصیات گرد کر رہے ہیں شخصیت ہی کتاب کو لے کر ماحول بناتی ہے اس سے دن پھیلتا کہ دین کتاب سے بھی پھیلتا ہے دین شخصیت سے بھی پھیلتا ہے دین ماحول سے بھی پھیلتا ہے لہذا اس پر علماء امت نے محنت کی ہے اور اس میں چار قسم کے حالات واقعات ہیں جو کہ مو کے لیے نصیحت حاصل کرنے کے لیے پڑھنے ہوتے ہیں سننے سنانے ہوتے ہیں ان کا مشورہ رکھنا ہوتا ہے اور اس کے ذریعے سے آپ اس فضول اور لیانی اور گمرائی کے مطالعے سے بچ جائیں گے جس میں لگے ہوئے جنڈا گندے رسالے فوج تصاویر اور جاسوسی مضامین ناولوں کے مضامین سید زیادہ خراب زین لدہ پریشان اور باقی جذبات لدہ غلط خراب جذبات برنگیشتہ ہو رہے ہیں باطن میں وہ کتاب اور مطالعے سے ہو رہے ہیں جس میں تو مصروف ہے چار قسم کی چیزوں ہے ان کا مشورہ رکھنا ہے مطالعہ کا ایک جس طرح قرآن پاک میں علیاء اللہ کے حالات آئے اور یہ اللہ کے اعلات کتاب ہے فری الدین رحمۃ اللہ علیہ لکھی ہوئی جو آدمی پڑھتا ہے وہ اس کے باطن کو ہلا کر رکھ دیتی ہے اور اس کو چکرا کے رکھتی ہے یہاں تک کہ آدمی فیصلہ کرنے پر مجبور ہوتا ہے اس کوتاہیاں خرابیاں آئینہ بن کا کتاب سامنے آ جاتی رحمۃ اللہ کی فارسی میں اردو میں ترجمہ ہوئی عربی کی کتاب تھی تو ترجمہ کرایا گیا اردو میں اتنے عجیب و غریب واقعات اتنے دلچسپ کہ آدمی پھر اتنے آدمی کو نہیں ہوتا اتنے سبق کام ہے کہ آدمی کو شیزہ آئینہ بن کر اس کے سامنے آتے ہیں زندگی بند زندگی بند رسانی کے لیے اس کو مجبور کرتے ہیں اور جو بزرگ بزرے ان کی اسوانی عمریاں ان کی زندگی کے حالات کیسے مجاہدات انہوں نے کیے اب زکاض نے رحمۃ اللہ علیہ کے رات میں لکھا ہوا ہے کہتے ہیں میں نے پچیس سال سہراہوں میں تنے تنا گزارے ہیں جنگلوں بیا اور سہراؤں میں اور اس میں کہتے ہیں کہ ایک دفعہ اسرا ہوا کہ میں کھنڈر تھا ٹوٹا پھوٹا مکان تھا بیابان میں مجھے خیال ہوا کہ رات اس میں گزاروں گا تو اس کی سیڑھیوں پر میں چڑھنے لگا چاہے سیڑھی پر میں نے قدم رکھا تو سیڑھی پر میرے نفس کی آواز دی کہ آدر قدر آج رات تھوڑی دیر کے لیے تو مجھے سلا دو کہ جس سیڑھی پر میرے نفس نے یہ آواز دی مجھے اس سیڑھی پر کھڑے ہو کر میں نے پورا کرن مجید ختم کی اور یوں نفس کی خواہش کو کچلا کیا کی خواہش کو پوچھنا یہاں ایسا نہ شروع کر دیں کہ آپ سے بات پاگل ہو کر سیکٹری کے وارڈ میں داخل ہوں یہ بہت زیادہ قوت بری روحانیت اور شخصیات تھے آپ تو صبح کے نماز واضح سے پڑھ رہے یہی بہت بڑا ہے ہمارے لیے تاجر پڑھ رہے اگر دو ہی مسئلے ہیں کشمیر پتہ کرنا ہے تاجر پڑھ رہے ہیں بس پوچھ کر کے آپ تو نہیں نئی جسو کو تو کشمیر کا نام بھی دور ہے کل اٹھا کر خزانہ خاصا کسی نے حوالے کر دیا ہندوستان کے یا خانوں کے حوالے کر دیا تو ہم پرانے لوگ روزے پیٹتے رہ جائیں گے آپ لوگوں کو پتہ بھی نہیں چلے گا کیا ہوا کیا ہو. پرائندہ پاکستان کے مستقبل وہ کیا ہو گیا سارے دریا دشمن گیار میں چلے گئے ممبئی ہاں جی سب سے اونچا ایسا جو تھا وہ دشمن کی ہاتھ میں چلے گئے آج سیاچین سیا, سیا, پر بیٹھا ہے دشمن کتنی تکلیف ہو رہی پامیر پر بیٹھ گیا جو سیاچین سے زیادہ ہے اور جہاں سے روس چین اور افغانستان تینوں والے کے ساتھ سرحد لگتی ہے تو اب تینوں والے کی سرحد کا دروازہ نے اوپر کاٹ دیا چار رشیا ہو کر رہے گی چین کی تجارت کا خاتمہ ہو گیا جو سلکا چین کے ساتھ بنائے ہیں اور انسان کے خلاف ہم نے اپنے مال کو مضبوط کیا ہے اور امریکہ بھی تھوڑا سا قائف رہتا ہے پاکستان کی اس پالیسی کی وجہ سے اور اس کی جڑی کٹ جائے گی خیرے بڑے کشمیر کا اتنا میں نے بوجھ لیا کہ یا تجربہ یا کشمیر پتہ کرتا تو بہت بڑا کارنامہ ہے باقی یہ ساری, ساری رات جاگنا اور ساری, ساری ایک قدم پر کھڑے ہو کر گزارنا ہے تو بہت زبردست روحانی گولے تھے یہ روحانی کمانڈوز تھے انہوں نے کیا اس کو اللہ کے واقعات تھوڑا سا میں نے اس کا نقشہ جھلک دکھا دیا آپ کو پھر صحابہ اکرام کے آلات ہیں بڑی بڑی کتابیں لکھی گئی پہلے زمانے میں لکھی گئیں بعد میں لکھی گئیں اردو میں کتابیں ہیں بڑے ایسا نشہ تاری کر دینے والے آلات ہیں کہ آدمی ہو جاتا ہے سابق رام کے آلات کو پڑھنے سے علامہ باغی کے سابق رام کی جنگی کا نامے اور فتوح شام پڑھیں تو انسان کی چیزیں نکلتی اتنی تاثیر ہیں اتنی تاثیروں میں پھر امیال مساجہ کے واقعات ہیں اس میں ساری الرحمان سے لکھی انہوں نے کی تاریخ اور تشریح حادث سے کیبی علامہ اپنے کثیر رحمۃ اللہ, اللہ کی کتاب اور ایک حضور صلی اللہ علیہ وسیرت اس میں اردو میں بنگلہ میں انگریزی میں مختلف زبانوں میں اتنی کتابیں لکھی گئی ہیں کہ وہ اتنی دلچسپ ہیں انسان پڑھنے بیٹھتا ہے محبیت جاتی ہے جیسی اس بات مدراس اسی سرو کی کتاب ہے انگریزی میں ترجمہ ہوئی ہوئی ہے محمد یاد الاپٹ صلی اللہ علم کسی انگریز دانشور کو دی ہے تو اس کے بعد اگر اس نے اسلام قبول نہیں کیا شراب اور گندگی اور بدکاری کی ذریعے قبول کیا اور نہ اس پر واضح ہوئے اس کتاب کو پڑھ کر ڈاکٹر مرتضیٰ ملک صاحب جو دینی پروگرام وغیرہ کرتے تھے انہوں نے مجھے سنایا ان نے کہا کہ سعودی عرب کی یونیورسٹی میں یہ اسلامیال کے پروفیسر تھے اور ساتھ جو انگریز انگریزی کا پروفیسر تھا وہ اس کی بیوی بی پی ایچ ڈی تھے انگریزی میں تو کہتے بہت اچھا بھی تھا میرا خیال ہوا کہ اس کو میں اسلام کی دعوت دوں پھر سو اس طرح کے اس موضوع کو اشتہار کر کے دبو دن تو اسے میں نے محمد گائیڈ الافیٹ دی مدراس اس کا ترجمہ تو, تو میں نے کہا دیکھے ہم نے اس کو انگریزی میں ترجمہ کرایا اردو سے لیکن آپ چونکہ اہل زبان ہیں اور بڑے مائع رجیب ہے انگریزی کے اگر آپ اس کی نظر ثانی کر کے اس کو کیسی کریکشن کر دیں تو ہم آپ کو بڑے پیسے دیں گے آٹھ آٹ لیکچر ہیں کہ تو اسے ایک دو تین لیکچر پڑھے اور کتاب اٹھا کر میرے پاس آیا ڈاکٹر مرتدہ وٹ از یو پروگرام میں نے کہا جی کیا بات ہے کہ بات ہوگی میں تو کتاب کی کرنے کا ایسی بات نہیں ہے آپ اس کتاب کو ہے کہ گھروں میرے ساتھ پڑھیں گے اور تشریح کریں گے کہتا جب وہ وسیع کی کتاب میں نے اس کے ساتھ ختم کی تو اس نے کہا کہ لوگ ڈاکٹر مرتدا اسلام میں اسلام قبول کرنے کو تیار ہوں ذرا میری بیوی کو بھی سمجھا دیں اس کو ترغیب دے دیں کہ میں نے اسے کہا کہ آپ اپنے گھر ہماری دعوت کریں ہم آئیں گے تو میری بیٹی آپ کی بیوی سے انگریزی میں بات کرے گی وہ گیا اس نے بیوی سے کہا کہ ہم اس ڈاکٹر مستہ کی دعوت کرتے ہیں انہیں کہو اس کو ہم کبھی اپنے گھر پر نہیں بلاتے کہ وہ آیا اسے کہا وہ تو اس طرح کہتی ہے کہ چلو یار ہمارے گھر دعوت ہے یہاں جائیں آپ پھر یہاں سے بات کر لیں گے اس بیوی کو کہا کہ وہ ڈاکٹر صاحب گھر پر ہمارے دعوت کرنا چاہتا ہے تو بیوی نے کہا ہم اس کے گھر پر کبھی کھانے کے لیے نہیں جائیں گے بیوی کو خطرہ ہوا اور اس نے خاصوں سے سیمت دلوایا اور دونوں واپس چلے گئے تھے جب واپس چلے گئے چار مہینے بعد اس پرو پروفیسر نے مجھے خط لکھا انہوں نے کہا کہ ڈاکٹر مرتدہ اسلام بٹ آئی ہیڈ ٹو ایڈ ون سیکریفائز اینڈ دیٹ واس دا پریشن آف مائی وائی لیکن اس کو میں نے شام قبول کر لیا لیکن اس کے لیے قربانی مجھے دینا پڑی اور قربانی یہ تھی کہ میری بزنی اس سے جا ہو کیا ہمارے کانفرنس میں پروفیسر آتے ہیں نا یورپ کے تو میں جلدی سے کتاب کر کے ان کو پہنچایا کرتا ہوں ایک جرمنی کا پروفیسر تھا تو وہ کہہ رہا تھا کہ سارے لڑکے کہتے کہ میں اللہ کو ماننے والا ہوں کہ بالکل نہ ماننے والے میں سے بھی ہوں کہ یہ بلیونگ اللہ اٹ از ناٹ انف صرف اللہ پر یقین کرنا یہ کافی نہیں ہے وہ جو لاسٹ ایڈیشن نہیں پڑھتا ہے تو وہ ٹاپ نہیں کر سکتا ہے کیا وہ سلیٹس باتیں مس ہو جاتی ہیں لیٹسٹ so, ایڈیشن جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیا وہ کرفاق اور لیٹر پرسنلٹی جو آئی محمد صلی اللہ تھیں کہ اس کو آپ کو رہنا پڑے گا دین جی ویلی بجلی بولی سر ابھی کہتے ہے کہ میں اللہ کو مانتا ہوں یہ تو کافر پر بھی کہتے ہیں لیکن اللہ کو ماننے کے ساتھ جب رسول کا ماننا پھر رسول کو ماننے کے ساتھ اس دین کو پورے کو پورے کو لینا اس کی ضروری باتوں کو کب از لینا جو لے کر آیا تھا تو اسلام مکمل ہوتا ہے ورنہ بھی کو سے نہیں نکلا ہوا تھا ایمان دومان ایمان مجمل منتبلے دو ہوتے تھے نا اس کو کیا کہتے تھے بڑا منتبل چھوٹا منتبل یعنی وہ کبھی بند علاقے میں چلے جائیں تو کہتے ہیں لوہ کو بڑی کل ہو کے بڑی کلو میں نہیں آتی ہے جی آپ خفا نہیں ہوگا ابھی استاجی نے کہا کہ چھوٹی کل ہو کے ساتھ ہی نے باز پڑا کروا سی بارے میں فضل احمد اللہ تعالیٰ البا سے بادر یہ سات باتیں اور ایمان مجبل امن تو بلّہ کما و بسمای و سفاقی و قبل تو جمی احکامی اور میں نے قبول کی اس کے سارے احکام اقرار اب بلسان اور تصدیق بلقال زبان کے اقرار کے ساتھ دل کی تصدیق کے ساتھ مان لینا قبول کر لینا کم از کم ہے پھر عمل کا اگلا درجہ ہے عمل اگر نہ بھی ہوا تو مان لینے پر بالآخر نجات ہے اور اگر جن کو مان ہی نہیں رہا سارے جن کو ماننا چل بھی رہا ہے ایک ضروری بات کا انکار کر رہا ہے تو اس کا ایمان نہیں ہوئی کہہ دیں کہ میں جنات کو نہیں مانتا ہوں اس کا کوئی وجود ہی نہیں ہے تو اس کا کوئی بات کی حایت سنکار ہوگی ایمان نہ رہا اس یہ ملحد ہو گیا تو آدمی کا جذبات جذبات ہوتے ہیں جب آدمی نیک اور صالح سے پڑتا ہے اور یا اللہ کے حالات سابقرام کے حالات کامیال مسر خان کے حالات اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور حضور مطالعے سے بچتا ہے اللہ دوبارہ کرا تو فیقت تھا